گردہ ہوتے ہیں تو یہ اگر سرگردہ ہوئے تو کوئی بھوک انہیں لگی تھی کوئی طلب تھی کوئی ارد تھی اور یہ ارد در حقیقت اس بات کا مکمل ثبوت ہے یو وڈ ناٹ ہیو سرچ فار می تو مجھے ہرگیز کبھی تلاش نہ کرتے انلیس یو ہیڈ پوزیس می دی ویری بگننگ اگر بالکل آغاز میں تمہارا میرے ساتھ متعلق قائم نہ ہوا ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ صرف یہ کہ قرآن مجید ہی نہیں کہہ رہا ہے عہد السط قرآن مجید تو اسے ایک عظیم و شان واقعی کی حصے سے پیش کرتا ہے السط تو میں رب دیکھو کالو بلا لیکن یہ کہ اس کو تو جو بھی شخص اپنی فطرت کی گہرائیوں کے اندر جھانکے گا اسے محسوس ہوگا اس عہد السط کے آثار نظر آئیں گے چاہے وہ یاد نہ آئے اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل ہوا ہے تو وہ تو یہاں تک فرباتے مجھے یاد ہے کہ وہ عہد کیا ظاہر بات ہے کہ ارواہ میں فرق و تفاوت ہے وہ روح جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی اس کے اندر جو وہ جیسے کہ وہ فرما رہے وہ یادداشت بھی برقرار نہیں ہو لیکن بہرحال وہ یاد, یاد واقعے کی عادت سے برقرار نہ رہی ہو لیکن اس کے آثار اس کے اثرات فطرت انسانی میں ہیں یو ووڈ ناٹ ہیو سرچ فار می انلیس یو ہیڈ پروزیس می ان دی ویری بگننگ وہ ہے دی ویری بگننگ وہ ایز دے یا یا ایسٹ بہرحال یہاں جیسے کہ میں چکا ہوں اگر لفظی طور پر یہ امکان ہے تو اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی لیکن یہاں حقیقت وہ مراد نہیں ہے حقیقتن یہاں خطاب ہے مسلمانوں سے رئیف المان مسلمانوں سے اسی لیے میں نے ارض کیا تھا یہ صورتیں پرانے حکیم کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے ہم مسلمانوں کے آج کے مسلمانوں کے اس وقت کا تو زورفرے ایمان بھی ہمارے آج کے ایمان کے مقابلے میں بہت بلند و بالا اور بہت پختہ اور مستحکم تھا آج ہمارا جو حال ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان آیات کا وظیفہ لیں ان کو ود جاں بنائے وہ مالک املا تو میرون بلّہ بڑھو کم لے تو اگر تم مومن ہو اب یہاں پر اصطلاحی ترجمہ کیجئے اگر تم مومن ہو تم دعوے دار ہو ایمان کے تو پھر تو عہد وار عہد اور قول و قرار ہو چکا یہاں یاد سورہ توبہ کی نمبر اللہ تو خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال اب ان کے ہیں کہاں اب تو گویا کہ محض ایک امانت کے طور پر رکھے ہوئے کہ جیسے ہی مطالبہ ہو حال کر دیا جائے یہ ہے در حقیقت وہ قول و قرار ایمان اگر تم مومن ہو تو پھر تو تو جان اور مال اپنا فروخت کر چکے اب وہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں اولا تو اصولن نہیں پھر یہ کہ اس قول و قرار سے اور مزید اس کی توثیق ہو گئی کہ یہ تمہارے پاس اب امانت ہے بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ و بال دوش ہے سر جس میں نا تواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجروں سنا کے لیے جان اور زندگی واقعی یہ ہے لائٹ لائبلٹی زندگی جو ہے بساوکات انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک بوجھ ہے لیکن بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بوجھ اٹھائے رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی جو حق میں سے دے رہا ہوں وَإِنَّ الفس کا آنے کا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ وائن یہ حق بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ برقرار رہے اور جو اس کا اصل مقصد ہے اور جو اس کی اصل منشا ہے جس کے لیے اسے پرزرو کر رہا ہوں وہ وقت آئے کہ یہ دے کر اب فارغ ہو جائے جو ہم پڑھ چکے ہیں احزاب میں ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور باقی جو ہے وہ منتظر ہیں کہ کب موقع آئے اور ہم دوش ہو جائیں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر اب اس کے بعد اگر دلوں کو ٹٹولا محسوس ہوا کہ واقعی پر وہ ایمان تو نہیں ہے. تو کہاں جائیں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں وہ کون سا بازار ہے جہاں سے جن سے گرام آیا ایمان کی ملتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر لیا ترتیب دیکھیے ينزل على عبده آیات بینات من <سؤال> وہی تو ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے یہاں دیکھیے بجائے رسول کے لفظ کے ابد کا لفظ آیا یہ میں نے بارہار کیا ہے صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں جہاں بھی شفقت اور عنایت خصوصی کا انداز ہوتا ہے اللہ کا اپنے رسول کے لیے وہاں نسبت رسالت کے بجائے نسبت ابدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے سبحان السراب اب جیل مست دل ہرا بینل مست دلا الحمد للہ ہل نزی ان کے وہی انداز یہ ہے هو ينزل اب یہ کہ بحث طویل نہ ہو جائے ورنہ یہ کہ ابد دیگر ابد چیزیں دیگر ماں سراپا انتظامت جب حضور نے کہا ہوگا انی اللہ تو کائنات میں زلزلہ آیا ہوگا جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا قول آیا ہے إنی و جعلنی کہنے کو تو ہم بھی کہیں گے اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں عبد اللہ لیکن عبد دیگر ربد چیزیں دیگر اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے آیاتم بینات وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بدے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات وہ آیات جو بین ہے روشن ہے میم اس سے کو کہتے ہیں جو از خود واضح ہو از خود روشن ہو اسے کسی اور وضاحت کی ضرورت نہ ہو اسے کسی دلیل خارجی کی حاجت نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج آ سورج طلوع ہو گیا اب سورج کے وجود کے سبوت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل کاتے برحان کاتے خود ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب تو یہ لفظ قرآن مجید اپنی آیات کے لیے آیات بید روشن بید اور سورہ تغابل میں آپ دیکھیں گے وہاں درس آیا ہی نور ہے فامنو بلّہ ہے وہ رسول ہی و نور اللہ واہما خمیر وہ نور ہے اس خود نور ہے اور یہ در حقیقت اسی سے وہ نور ایمان پیدا ہوتا ہے یہ نور وہی نور فطرت کے ساتھ مل کر نور ایمان پیدا کرتا ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا جو درس ہے سورج نور کی آیات نور نور ایک برے فتنہ اور ایک بورے وحی ان دونوں کے امتزاج سے نورے ایمان نور میں آتا ہے ہومل اب دہی آیات خرجم غلومات تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف میں کنم کر چکا ہوں اسی مقام کے حوالے سے اور ویسے بھی قرآن مرید میں ہر جگہ ظلمات آپ کو ہمیں جمع کی صورت میں دس ملے گا وہاں بھی ظلمات ان بعض نور ہمیشہ باڑی نور جمع کی شکل میں نہیں آئے گا نور ایک حقیقت بسیتا ہے اور ڈارکنیس کے شیڈز بے شمار ہوں گے اس حوالے سے ذلومات ان سے نکالنے والی شے یہ آیات کے دل اب یہ کفر ہے شرک ہے الحاد ہے مادہ پرستی ہے شہوت پرستی ہے دولت پرستی ہے شہرت پرستی ہے جتنی پرستشیں ہوگی قوم پرستی ہے خود پرستی ہے نف پرستی ہے یہ بے شمار پرستیں ہوگی یا یہ انسانی حاکمیت کا تصور ہے مادہ پرستی ہے یہ تمام شیڈس ہیں ظلمات ہیں یہ, یہ اندھیرے ہیں اور ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی آیات میدات اس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ سمجھ لیجئے جو درخت ہے ترتیب آیات سیاق و سباق سے جو ایمان مطلوب ہے اس کا واحد بمبا اور سرچشمہ قورانے حقیق جب کہا گیا کہ کیوں تمہارے اندر ایمان نہیں ہے کیوں یہ بہرومی ہے جبکہ یہ یہ سرچشمہ موجود یہ بمبا موجود کیوں پیاسے ہو این کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور وہ کنواں کون سا ہے مما اور سرچشمہ جو ہے ایمان حقیقی کا وہ قرآن اگرچہ نظری اعتبار سے میں نے جب حقیقت ایمان کے موضوع پر جو محاضرات ہوئے تھے ہمارے شاید دو سال کب میں میں نے مانا تھا اور آج بھی مانتا ہوں کہ ایک ایمان ہے اور جس کے لیے کہ آج کی سطح میں بلائنڈ فیتھ کہہ سکتے ہیں ایمان لیکن وہ بھی یقین کے درجے کو پہنچ جائے گا تو اس شخص سے متعلق کے لیے مفید ہوگا مؤثر ہوگا بلائنڈ فیت یقین وہ بلائنڈ فیت جو ہے انسان کو محض صحبت سے بھی حاصل ہو جاتا ہے جیسے آگ کے سامنے بیٹھیں گے آپ کو حرارت مل جائے گی صاحب یقین کی صحبت ہوگی آپ کو یقین مل جائے گا اس میں آپ کے فہم اور شعور کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک فزیکل فنومنل ہے آپ کا قرب ہوگا حرارت آ جائے گی صاحب ایمان کا کنب ہوگا کچھ نہ کچھ ایمان آپ کو ملے گا کسی طرح ایک ایمان عمل سے بھی پیدا ہوتا ہے آپ دین کے جو بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل شروع کر دیجئے فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے نسلی مسلمان ہے ابھی وہ ایمان حقیقی اسے حاصل نہیں ہے لیکن جو بھی فرائض دینی ہے ان کو بجال آ رہا ہے اس سے بھی ایک ریفلیکشن ہوگی اور قلب میں یقین کسی کیفیت پیدا ہو جائے گا عمل سے ایمان اور سہمت صاحب ایمان سے ایمان یہ بھی ایمان پیدا ہوگا اور ایمان ہے لیکن یہ ایمان در حقیقت جو یہاں اصل موضوع ہے حکومت الہیہ کا قیام انقلاب برپا کرنا نظام کو بدلنا صرف اشخاص کو نہیں افراد کو نہیں نظام کو بدلنا اس کے لیے ظاہر بات ہے کیونکہ یہ اصول ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو انسانی معاشرہ ہے جو انسان کا ایک نظام ہے زندگی کا یہ اجتماعی نظام اور یہ معاشرہ یہ بہیو کرتا ہے ایک شخص سے واحد کی طرح جس طرح ہر فرد میں اس کو کنٹرول کرنے والی شے یہ دماغ ہے ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے اس میں طاقت ہے پاؤں آپ کو لے کر چل سکتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے لیکن یہ کہ کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا یہاں ہوتا کدھر جائے کدھر نہ جائے اس کا فیصلہ پاؤں نہیں کر سکتے وہ یہاں ہوتا اسی طریقے سے ہر انسانی معاشرے میں برین ٹرسٹ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس وہ جو وہاں کا انٹیلیکچول ایلیٹ ہے وہ ہے کہ جو برین ٹرسٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس معاشرے کے لیے رخ وہ معین کرے گا اگر وہاں وہ ایمان کی دولت نہیں آئی اور وہ جو ہے ایمان سے ملور نہ ہوا تو اگر آپ نے کچھ افراد کو ادھر ادھر, ادھر ایمان کی دولت دے بھی دی اصلاح ہو بھی گئی معاشرہ بحثیتیں مجموعی اس رخ پر تبدیلی اختیار نہیں کرے گا جو آپ چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان درکار ہے جو اعلی مجل بصیرت ہو جیسے کہ سورہ یوسف میں حضور کو حکم دیا گیا آپ کہہ دیجئے دیجیے ان کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن میں بلا رہا ہوں آلہ مجل بصیرت میں اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں اب نہ صرف میں بلکہ وہ بھی جو میری پیروی کر رہے محمد الرسول اللہ میں نذیل با یہ بھی وہ تھے کہ جو آنا مجل بشیرت ساتھ دے رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انقلاب برپا کر سکتے یہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کا جو برین ٹرسٹ ہے اسے ٹرانسفارم کریں گے اس کی جو ہے قلب ماہیت ہوگی تو معاشرہ ایسے ہو تبدیلی قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا اور اس کا منبع اور سر چشمہ صرف قرآن ہے اس لیے کہ قرآن مجید ایک انسان کو ایک کل کی حیثیت سے مجموعی حیثیت سے اپیل کرتا ہے یہ اس انسان کے اموشنس کو بھی اپیل کرتا ہے اس کے انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرتا ہے افلا یتفک کروں افلاط فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے کیا ہو گیا افلا تاقلوں کیا ہو گیا عقل سے کام نہیں لیتے تو قرآن مجید اموشن کو بھی اپیل کرتا ہے قرآن مجید انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرتا ہے بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت اس میں ہے اور ایک عام انسان کے لیے بھی ہدایت اس میں ہے اس حوالے سے در حقیقت وہ ایمان کے جو درکار ہے انقلاب کے لیے حکومت اضلاع یا قیام کے لیے معاشرے کو بدلنے کے لیے وہ ایمان جو ہے در حقیقت اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن ہوتی وہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر جب وہ سلسلہ کلام میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہی آلومات الوفم نہ روف ال رحیم اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں تمہارے ساتھ رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے یہ لفظ جو ہے رعوف کیونکہ اور رحیم چونکہ اور رحمہ اس شکل میں یہ سورہ مبارکہ کے آخری رقو میں بھی آئے گا و فی قروب لذی نہ تباہ و تو اس پر ذرا طرح غور کر لیجئے گیارہ مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ نو مرتبہ رحیم ہی کے ساتھ جڑ کر آیا ہے یا رعوف رعوف بالعباد تنہا آیا ہے اور نو مرتبہ آیا ہے اسی کمبینیشن کے ساتھ رافت اور رحمت کسی اور لفظ کے ساتھ کسی اور صفت کے ساتھ اس لفظ رعوف کی کمبینیشن نہیں ہے قرآن مجید اور اس میں بھی نوٹ کر لیجیے دس مرتبہ تو آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے روف بھی ہے رحیم بھی ایک مرتبہ آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ پابا کی جو آخری آیت ہے بلب و الرحیم آخری سے پہلی آیت ہے آپ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوئے روف اور رحیم تو رافت اور رحمت میں جو ایک نسبت ہے اور رشتہ ہے اس کو سمجھ لیجیے اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے جھجکیں گے کہ اللہ تمہارا ہمدرد ہے یہ لفظ اللہ کے شایان شان نہیں ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے ہمدردی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگل میں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مشقت میں دیکھ کر مصیبت میں دیکھ کر اس کا جو احساس ہوتا ہے ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے اسی کو ہم ہمدردی کہتے ہیں در حقیقت وہی شخص کے جس کے اندر یہ وصف ہوگا وہی در حقیقت پھر کوشش اس کے لیے بھلائی کی کوشش کرے گا اس کے لیے کوئی ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے گا اسے کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کرے گا پہلے احساس ہوگا تب اس کا نتیجہ برابر ہوگا تو رافت ہے اصل میں وہ عکس کے جو باطن میں پڑتا ہے کسی کے دکھ اور درد کو دیکھ کر اس کا نتیجہ رحمت ہے اس کے نتیجے میں اب اس کے درد کو رفع کرنے کے لیے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی مشکل جو ہے اس کو کسی طریقے سے حل کرنے کے لیے اب جو کوشش ہوگی وہ دراطی تک رحمت کا مزہ ہے تو رافت اور رحمت یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں فیزیولوجی میں سنسری اور موٹر کے کسی بھی معاملے کے اندر پہلے سنسیشن ہے جو یہاں سے پاس کرتی ہے اگر کسی کسی کیوٹی نے کاٹا ہے آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا تو پہلے یہ سنسیشن گئی ہے یہاں تک اور وہاں سے حکم آیا کہ فوراً آپ نے ہاتھ جو ہے کھینچ لیا کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے جیسے کہ فیڈولوجی میں یہی معاملہ ہے سینسری اور موٹر کا اسی طریقے سے رافت اور رحمت روف اور رحیم ہمیشہ رؤف پہلے آئے گا رحیم بعد میں آئے گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا گیارہ مرتبہ یہ آیا ہے تو وہ رحیم ہی کے ساتھ بریکٹ ہو کر آیا اور یہی نسبت ہے جیسے عزیز اور حکیم کی نسبت ہم نے اس کو سمجھا تھا وہ ایک طرف اس کے پاس اتارٹی اختیار مطلق کوئی چیکس اینڈ بیلنس اس پر نہیں ہے لیکن دوسری طرف اس کی کا حکمت کامل ہے اس کا اختیار مطلب حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا اسی طرح اللہ تعالی روف بھی ہے رحیم بھی ہے اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں مہربان ہے اللہ تم پر شفیق ہے اللہ تم پر مہربان ہے اور اس کی رحمت ہے اور در حقیقت یہاں جو بات کہنی ہے وہ کیا ہے اس کی رحمت کا مظہر اعظم اور مظہر عتم یہ قرآن ہے یہی ہے درحقی سورہ رحمان کی پہلی چار آیات کا کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ نسبت کیا ہے ارحمان الم القرآن یہ درخت اللہ تعالی کی صفت بلکہ شان رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن سکھایا اور رحمان جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے فعلان کے وزن پر کہ جس میں کوئی کیفیت جو ہے پورے جوش کے ساتھ ہو خروش کے ساتھ ہو طوفانی کیفیت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طوفانی کیفیت ہے جانی کیفیت جو ہے رحمان الرحمن علم القرآن در حقیقت اس کا مظہر اتم یہ قرآن ہے اس لیے کہ ہدایت ہے رحمت ہے اسی سے تمہاری آکمت سنورے گی یہی نور ہے یہی راستہ دکھانے والا ہے ساری اصل زندگی جو ابدی زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے یہی جیسے کہ دعا میں ہم پڑھتے وجال ہو لانا نورن اے اللہ اسے ہمارے لیے نور بنا نورن اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے نور بنا دے و امام و اور امام بنا دے اور رحمت بنا دے اب اس کے بعد دوسری بات وما لکم اللہ ترفی سبیر اللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میراث سما بات آتے و لڑ <وَاللَّرُّ> حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی کل میراث بالآخر اللہ کے لیے رہ جائے گی یہاں میں ذرا چاہتا ہوں اگر اس آیت پر اصل گفتگو تو اب اگلے نشست میں ہوگی لیکن نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ انفاق کا لفظ جو آیا تھا آیت نمبر سات میں اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ تھا یہاں وہ بات واضح ہو گئی دوسری یہ کہ اس سے مراد انفاق مال بھی ہے بزر نفس بھی ہے جو لفظ قتال کے حوالے سے اس کی تشریح جو ہے وہ آ لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ احادیث میں جو آتا ہے یہ نراش کے لفظ کو سمجھیے حضور فرماتے ہیں کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال تمہارا مال کیا ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا پہنا اور پرانا کر دیا استعمال کیا اور ختم کر دیا یا پھر جو تم نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا اللہ کے لیے دے دیا باقی جو مال ہے وہ تو تمہارا نہیں تمہارے وارثوں کا ہے یہ ہے حقیقت سمجھانے کی بات اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا آپ نے پوچھا سوال کیا صحابہ سے آپ لوگوں میں سے کون ہوگا جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز ہوں صحابہ کرام بالکل صاحب جی کے ساتھ جو حقیقت ہوتی تھی اعتراض کرتے تھے حضور نہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہمیں اپنا مال محبوب کریں بارش کے مال سے تو فرمایا جان لو کہ پھر جو تمہارا مال تو وہی ہے جو تم اللہ کی راہ میں اس زندگی کے اندر خرچ کر باقی تمہارے بارش کا مال ہے جو جمع کر رہے ہو وہی جو میں نے پہلے وضاحت کی تھی خرچ کرنا ضرورت ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہے اپنی ضروریات زندگی ہے کوئی ایک چھت بھی چاہیے آپ کو اپنے سر کے اوپر آپ کو کھانا بھی چاہیے آپ کے لیے ضروریات زندگی اپنی جگہ پر صحیح ہے استعمال کیجیے جبکہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے تو یہ سب کچھ بھی در حقیقت اللہ کے لیے ہے۔ جب آپ نے ان نسلاتی و نسخی و مہیا و مماتی للہ ضرور عالمین جب اپنے آپ کو وقت کر دیا ہے تو در حقیقت جو کچھ آپ اپنی ضرورت پر پسند کر رہے وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے جمع نہ کریں جمع صرف آسمان پر کرو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی ڈر ڈاکے کا بھی اندیشہ کیڑا بھی خراب کرتا ہے دیمک بھی لگ جاتی ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا مال یہاں جمع کیا ہوا دل یہیں پر لگا ہوگا فرشتے دھکے دے دے کر لے کر جائیں گے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا آدمی بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے سیخ کے اوپر سے سیخ اور وہ بھی کانٹوں دار سیخ کے اوپر سے کباب اتارا جاتا ہے کس طریقے سے روح کھینچے جائے گی اور ایک وہ ہے جو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں نشانے مردے موبن باتوں گوئم چمر گئے تبصو مطلب اپنا سب کچھ تو پہلے ہی آگے بھیج چکے ہیں ان کے لیے تو ایک خوشخبری ہے ان کے لیے موت نشانے مردے مومن باتیں ہوئے ہم جو مرد آئے تبسم پر لبے اس کو اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی تو وہاں جمع کی ہوئی ان کے لیے موت ایسے ہوگی جیسے کہ ایک بند مشکا ہے اس میں سے ایک بوند پانی کی ٹپک جاتی ہے ان کے لیے یہاں سے نقل مکانی کے اندر کوئی ناگواری نہیں کوئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ بہت عطا فرمائے بارک اللہ لی بارہ فی والدہ